اور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین پچھلی نشست میں میرے خیال میں ہم نے لواے میں سے ساتواں اور اٹھواں اس پہ ہم نے بات کی تھی آج ہم لائحہ نواں جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور دسویں پہ بات کرتے ہیں اگر وقت ملا تو پھر مزید آگے بھی چلیں گے نواں لائحہ جو ہے اس میں بھی ابھی وہی گفتگو فنائیں فنا کی جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے اندر اب مزید تھوڑا سا اس کی حقیقت پر گفتگو ہے جامی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جو فنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے باطن پر اللہ کی ذات کا ذات حق کا غلبہ اس کی وجہ سے ہمارے باتن پر ماں اللہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا شعور اس کی اویئرنیس اس کا ادراک بالکل بھی نہ رہے اور یہ جو جس کو ہم فنا الفنا کہتے ہیں یہ فنا فنا کہتے ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ شعور جو ہے وہ بھی نہ رہے بلکہ بے شعوری بھی نہ رہے اور جو اصلی فنا ہے وہ یہ فناول فنا الفنا ہی ہے اگر انسان کو اپنی فنائیت کا شعور ہے اس کو اپنی فنائیت کا ادراک ہے اس کو اویئرنیس ہے تو اس کو صوفیہ جو ہے وہ صاحب فنا تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صفت فنا ہے وہ بذات خود غیر حق ہے اور جو صاحب فنا ہے وہ بذات خود جو ہے وہ غیر حق ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے علاوہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مبارکہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بنیادی طور پہ غیر حق ہے تو اگر اپنے ہونے کا ادراک کبھی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی فنائیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی ہے اس لیے جو اصل فنا ہے اس کے اندر فنا ہونے کا ادراک بھی باقی نہیں رہتا ہے یعنی ہم نے پہلے تو فنائیت اختیار کی اور پھر فنائیت میں فنائیت اختیار کی تاکہ ہمیں یہ ادراک بھی ختم ہو جائے کہ ہم فنائیت میں اس وقت موجود ہیں اب اس میں ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر کوئی فنا کا طلبگار ہے تو بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی ہستی کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ تو جو ہے وہ فنا کا طلبگار تو ہے لیکن اپنی ہستی میں تو ایک جو کے برابر کمی کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک بال برابر بھی اپنی ہستی کا شعور ہوگا تو فنا کا دعویٰ جو کرے وہ پھر گمراہ تو اس میں مشائخ نے بہت سے مختلف باتیں کی ہیں ہمارے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی فنا میں چلا جاتا ہے تو وہ اللہ معاف کرے استقفر اللہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر اور وہ خود بھی کیفیت میں کئی بار اور کئی بار کیفیت سے آنے کے بعد بھی استخر اللہ حلول کا دعویٰ کر دیتا ہے حلول کا دعویٰ جو ہے وہ کفر ہے چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو ہاں وہ بالکل فنائیت میں ہے وہ مجذوبیت کی کیفیت کے اندر ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے کوئی اس نے بات کی ہے تو اس صرف لمحے کے لیے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہ لمحہ ہے جس پہ جو ہے وہ شریعت کی پابندیاں جو ہیں وہ اس پر لاگو نہیں ہوتی لیکن اس ایک لمحے کے علاوہ کسی بھی وقت اگر جو ہے وہ شخص یہ دعوی کرے حلول کا یا یہ دعویٰ کرے کہ استغفر اللہ وہ خود جو ہے وہ وہ خود کو وہ ذات باری تعلی کے ساتھ تو وہ جو ہے وہ کفر ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے بلکہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا اپنا ایک شعر ہے جس میں جس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ ہے وہ بندہ ہی ہے چاہے وہ جتنا مرضی عروج اس کو حاصل ہو جائے اور جو رب ہوتا ہے وہ رب ہی رہے گا چاہے وہ آپ اس کو یہ کہلیں لیں کہ وہ جتنا مرضی جو ہے وہ نزول فرما لے وہ انسان وہ مخلوق وہ مخلوق ہی رہے گی وہ کبھی بھی جو ہے وہ استقفر اللہ حلول کا دعوا وہ بھی کوفر ہو جائے گا اور خود خدائی کا دعویٰ اللہ وہ بھی کوفر ہوگا اور یہ ابن عربی کے اپنے الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ بندہ بندہ ہے چاہے وہ جتنا مرضی عروج کر لے اور رب رب ہے وہ جتنا مرضی نزول کر لے تو ہمارے یہ اکثر جو ہے مشائخ نے جب کہا جز اور کل کی بات کی تو ہمارے اکثر لوگ جو ہے اس کو وحدت الوجود کو جز اور کل کے معنوں میں لے لیتے ہیں وہ بھی غلط ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے اکثر اس طرح کے مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو انسان ہے اس کا جسم جو ہے اب میرا پورا یہ جو جسم ہے یہ میں ہوں لیکن کوئی بندہ کہتا ہے یہ جو ہاتھ ہے یہ ہاتھ صرف بطور ہاتھ میرا جز ضرور ہے لیکن میں نہیں ہوں اس قسم کی جو دلائل ہیں یہ دلائل بھی بنیادی طور پہ غلط ہیں۔ مشاخ نے جہاں اس قسم کی کوئی الفاظ استعمال کیے ہیں ان کا ایک سیاق و سباق ہے وہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے ہم اس سیاق و سباق کو ساتھ ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم دیکھتے چلے جائیں گے اچھا اب ہم آتے ہیں دسویں لائحہ پہ دسواں لائحہ جو ہے وہ ہے توحید کے متعلق اچھا کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بلند مقام کی بات کرتے ہیں یہ وہ توحید نہیں ہے جو جس کو ہم عالمانہ توحید کہتے ہیں جو شرعی معنوں میں توحید لی جاتی ہے یہ وہ توحید نہیں ہے اس کا جو مراد ہے یہاں پہ توحید سے وہ بنیادی طور پہ مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایک ہو جائے ایک ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کو پاک کر دے اور یہ جو ہم پاک کرنے کی بات کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر چیز کو ختم کر دینے کی بات کرتے ہیں اس میں ہر چیز چاہے طلب ہے چاہے ارادت ہے چاہے علم ہے چاہے معرفت ہے چاہے مطلوبات ہیں چاہے برادات ہیں جو مرضی آپ لے لیں ہر چیز جو ہے اس کو ہماری نگاہ سے ختم ہو جانا چاہیے اور ہمارے دلوں کے اندر سوائے حق کے کسی چیز کی نہ رہنی چاہیے اور نہ ہی اس میں کوئی شعور رہنا چاہیے اچھا اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے جب ہم کہتے ہیں کوئی خواہش نہیں رہنی چاہیے کوئی شعور نہیں رہنا چاہیے تو اکثر اوقات پھر ایک سوال کیا جاتا وہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اب اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس دنیا میں رہنا ہے اگر ہمارا خاندان ہے تو ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے رزق کمانا ہے رزق حلال کی کوشش کرنی ہے پھر وہ کہاں جائے گا تو آپ ذہن میں رکھیے کہ ایسی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ذمہ داری ٹھہرائی ہیں ان میں کوشش کرنے سے ان پہ وقت لگانے پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ماسو اللہ جو ہے وہ ہمارے دل میں گھر کر گیا ہے جب تک ہم بالکل خالص اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بالکل خلوص کے ساتھ کوششیں کرتے رہیں اور اس کے اندر ہرس اور ہوس اور لالچ اور خواہشات نہ لے کر آئیں تب تک یہ جو ہمارا توحید کا پیمانہ ہے اس کو کوئی خدا نخواستہ خطرہ نہیں ہے ہم بالکل اس دنیا کے اندر رہ سکتے ہیں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہمارے بے تحاشا مشائق کوئی نہ کوئی یا کاروبار کیا کرتے تھے یا وہ کوئی جو ہے وہ کسی جگہ پہ ملازمت بھی کرتے رہے ایسے بے تحاشا معاملات موجود ہیں ہاں کچھ لوگ وہ میں اکثر آپ کو پتا ایک اس طرح استعمال کرتا ہوں کہ کچھ لوگ فل ٹائمرز بھی ہوتے ہیں وہ فل ٹائمرز والی بات اور ہے لیکن تمام کے تمام اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے تو لوگ جو ہیں وہ فل ٹائمرز نہیں تھے بہت سے بے تحاشا لوگ ایسے تھے جو جن کا کچھ کاروبار تھا یا وہ کوئی ملازمت اختیار کی انہوں نے یا کوئی اور معاملہ تھا رزق کے حلال کمانے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکلے اس سے توہید کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا جو عارفانہ اور صوفیانہ توہید ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم ذات حق کے سوا کسی چیز کی کوئی خواہش نہ رکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم جو ہے وہ شعور رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو تصوف ہے اس کی اصطلاح میں آپ سمجھ لیں کہ جو توحید ہے توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت نہیں ہے اللہ کی وحدانیت اس کا ایک حصہ ہے توحید کا مطلب دل کا پاک کرنا ہے غیر کی طرف سے توجہ ختم کرنا ہے اور یہ توحید کا جو مقام ہے یہ مقام جو ہے بہت بلند اور بہت عرفہ مقام ہے بلند ترین سالک کے یا جو اس راستے پہ جو تصوف میں لوگ چل رہے ہیں ان کے لیے بلند ترین مقاموں میں سے ایک ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ انسان مقام وسیلہ سے بھی باہر نکل جاتا ہے اس پہ کچھ دوست احباب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی وسیلہ آپ شاید غلط کہہ رہے ہیں یا وسیلے کو مانتے نہیں ہے یہ بات نہیں ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مقام وسیلہ جائز ہم اس کو مانتے ہیں لیکن مقام وسیلہ کو ہم چھوٹا مقام مانتے ہیں اس میں ہمارے مشائق کے جو ہیں فرمودات موجود ہیں جو صوفیانہ مقام توحید ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ انسان جو ہے براہ راست اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور مقام وسیلہ کو بھی بہت نیچے چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے اس پہ میں اور بھی جیسے شیخ فرید الدین تا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی بات کیجیے خود جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیجیے پھر شیخ عبداللہ ال انصاری رحمت اللہ علیہ کی بات کیجئے ان مشائق نے اور اس طرح کے اور بے تحاشا بہت سے مشایخ نے توحید کو بہت بلند مقام مانا ہے اور اسی کو اصل بات جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے بلکہ شیخ عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ توحید اصل میں ایک جاننا نہیں ہوتا بلکہ توحید جو ہے وہ اس ایک کے ساتھ ایک ہو جانا ہوتا ہے تو وہ جو ہماری توحید ہے جس کو ہم شریعت کے اندر توحید سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یکتا ہونا ایک ذہن میں رکھے ہم جب ایک کہتے ہیں تو وہ ایک عدد کا صرف مطلب اس میں نہیں ہم نے لینا ہے جب ہم ایک کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے یکتائیت کی بات کرنی ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کچھ نہیں ہے نہ اس کی صفات کے معاملے میں کوئی اس جیسا ہے نہ اس کی ذات کے معاملے میں اس جیسا ہے تو وہ جو توحید ہے وہ اصل توحید جو صوفیانہ توحید ہے اس کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا ہم اس سے آگے چلنے کی بات کرتے ہیں کہ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے تسلیم لیکن اس کے بعد آگے جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ایک کے ساتھ ایک ہو جانا چاہتے ہیں اپنے دل سے ہر قسم کی خواہشات کو سوائے اس کے کہ جو اسی کی ذمہ داریاں ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ ہم نکال دینا چاہتے ہیں اور ہم اپنے دل میں سے وسوسے ختم کر دینا چاہتے ہیں اور ہم اس مقام پہ, پہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم اللہ کی ذات کے اندر فنا ہو جائیں اور اس طریقے سے فنا ہو جائیں کہ پھر اس فنا میں فنائیت اختیار کر لیں اور یہ بھی میں نے پچھلے ہی غالباً لایا کی گفتگو میں ارز کیا تھا کہ یہ چیز جو ہے مستقل نہیں ہونی چاہیے مستقل ہونے سے انسان مجذوبیت میں داخل ہو جاتا ہے اور مجذوبیت کو ہم بہت ہی زیادہ چھوٹا مقام جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہمتا فرمائے وہ صلی اللہ علیہ سیدانا محمد وصہب اجمعین بے رحمت